الباب الخامس عشر باب في المحافظه على الاعمال اعمال كي حفاظت کرنے کا بیان الا لم لذكر الله وما نزل من الحق وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کیا ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے اور جو حق کی باتیں اتری ہیں ان کے لئے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئیں پس ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے تم قفینا على آثاره برسلنا وقفینا بعیس بن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا ورحمة ما عليهم إلا رضوان اللہ فما رعوها حق اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے رسولوں کے پیچھے عیسا بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دی اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت و رحمت رکھ دی اور دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے گڑھ لیا تھا ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کو ہم نے ان کے لیے ضروری قرار دیا تھا یا انہوں نے رہبانیت اس غرض سے گڑھی تھی پس انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح اس کا خیال رکھنے کا حق تھا ن من ام اور اللہ تعالی نے فرمایا تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے نہایت محنت سے کاتے ہوئے سوت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرمایا اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اس موضوع سے متعلق احادیث ملاحظہ ہوں ان میں سے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ ہے جو اس سے ما قبل کے باب میں گزر چکی ہے اس میں ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے اور وہ اسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے اس رات کو ہی پڑھا ہے مسلم وعن الله اللہ, اللہ وسلم يا لا تكن مثل فلان كان يقوم فترك حضرت عبد اللہ بن عمر بن آس رد اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد تم فلا شخص کی طرح نہ ہونا وہ رات کو قیام کرتا یعنی طاقت سے زیادہ نوافل وغیرہ پڑھتا تھا پھر اس نے اکتا کر رات کا قیام چھوڑ دیا بخاری و مسلم و عن رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل میں وجع او غیره صل من النہار ثنتی عشرة رکع رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کو بارہ رکعات پڑھتے تھے مسلم